یہ جو اب آ رہی ہماری چھ سات روپوں پر مشتمل صورتیں سورہ راج سورہ ابراہیم سورہ ہجر ان میں سب سے پہلی صورت الراج ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف الفلام نیم را کا آیات الکتاب یہ اللہ کی کتاب کی آیات ہیں والذی نظیر انجلا کے ربک الحق اور جو چیز اے نبی آپ پر نازی کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے ولیکن اکثر الناس لا يؤمنون لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے یا ایمان لانے والے نہیں ہیں اللہ رفع عمد ترون اللہ ہے وہ جو جس نے اٹھایا ہے آسمان کو بغیر ایسے ستونوں کے جنہیں تم دیکھتے ہو یہ ساری جو بھی اس کائنات کے اندر جو بلندیاں ہیں کہیں کوئی ستون نہیں ہے باہمی کشش کا ایک نظام ہے جس کی وجہ سے یہ تمام سیارے اور یہ ساری گیلیکسیز جو ہیں یہ قائم ہیں اپنے اپنے مدار میں ہر چیز ہے لیکن کوئی ستون موجود نہیں ہے سمس قوال عرش پھر وہ متمکن ہوا عرش پر وہ سخر ہے اور اس نے کام میں لگا دیا مسلسل سورج کو بھی اور چاند کو بھی کل یجری لے آجری مسمہ یہ سب کے سب چل رہے ہیں ہر شے چل رہی ہے کسی شے کے لیے یہاں کسی سکون کا اور کئی قیام کا کوئی امکان ہی نہیں ہر شے چل رہی ہے ہر شے حرکت میں ہے کل یگنی عدل مسمہ ہر شہ چل رہی ہے ایک وقت معین تک کے لیے ہر ایک کے لیے ایک مہلت ہے مدت ہے ہر گلیکسی کا ایک وقت معین ہے اسی طریقے سے ہر سٹار کی ایک زندگی ہے ہر سٹار کے ساتھ پھر جو اس کے سورج ہے ان کی زندگی ہے اور سورج کے ساتھ اگر کوئی کنبا ہے اس کا جیسا کہ ہمارا یہ ہے سولر سسٹم ان میں سے ہر ایک کی زندگی ہے یدمبر العمر الیات وہ تنویر فرماتا ہے اپنے امر کی اور واضح کرتا ہے اور تفصیل بیان کرتا ہے اپنی آیات کی لکم ربکم لال تاکہ تم اپنے رب کے ساتھ ملاقات پر یقین کرو وَهُوَ اور اسی نے زمین کو کھینچ دیا پھیلا دیا وہ جایا فیحا رواسیہ اور اس میں لنگر بھی ڈال دیے یعنی پہاڑ ودھارا اور ندیاں بہا دی وہ من کلس ثبرات جایا فیحا اور ہر طرح کے میو اس نے جوڑے رکھے یہ آپ کو معلوم ہے نباتات کے عالم میں بھی میل اور فی میل فلاورز ہوتے ہیں یا ایک ہی فلاور ہے اس کا ایک میل حصہ بھی ہے فی میل حصہ بھی ہے تو زوجین کی جو نسبت ہے من کل شہین خلقنا زوجین یہ گویا کہ اللہ تعالی نے اس عالم خلق کے اندر ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر رکھا ہے یوشی لیلن نہار وہ ڈھانک دیتا ہے جن پر رات کو ان نفیزالے کا ال ریات القومی یا تفکرون یقینا اس میں نشانیاں ہیں تفکر کرنے والوں کے لیے غور کرنے والوں کے لیے وہ فی الم تجاویرات زمین میں ٹکڑے ہوتے ہیں زمین کے قطعات ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل متصل ہوتے ہیں وہ جنات ہوتے ہیں مینانابی انگور کے ودر اور کھیتیاں ہوتی ہیں وہ نخیل اور کھجور کے درخت ہوتے ہیں سنوان وغیر و سنوانن کھجور کے درخت ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دو تنے ایک ہی جڑ سے نکل رہے ہوں اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہر تنے کی اپنی جڑ ہو یسقا بائی واحد پھر انہیں ایک ہی پانی سے شراب کیا جا رہا ہے نف فِي باد اس کے باوجود ہم من سے کسی کو کسی پر ذائقے میں فصل میں تفصیل دے دیتے ہیں ایک ہی جڑ سے دو خدر کے درخت ایک ہی پانی دیا جا رہا ہے لیکن ایک درخت جو ہے اس کا پھل جو ہے کسی اور ذائقے کا دوسرا کسی اور ذائقے کا ایک ہی زمین ہے ایک ہی کتا ہے اسی میں ہے لیکن ذائقوں کا فرق ہے ان نفیسہ لے کر لایا جاتی اب یہاں دیکھیں گے وہی انداز ہے تسکیر میں آلاہ اللہ اللہ کی نعمت اللہ کی خلاقی اللہ کی قدرت اس کی نشانیاں وہ ان تاجب فاجب القول ہو اگر تمہیں تعجب کرنا ہی ہے تو قابل تعجب ہے ان کا کال آئزہ کنہ ترامن آئزنا لفیق خلطین جدید کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا یعنی اللہ کے لیے دوبارہ تمہیں پیدا کر دینا کوئی قابل تعجب بات نہیں اس نے یہ ساری کائنات پہلے بنا دی ہر شے کی جو ہے اس نے تخلیق فرمائی ہے تو اس کے لیے کہا ہوں؟ اس کے لیے یہ تعجب کرنا کہ وہ دوبارہ کیسے کر دے گا یہ قابل تعجب ہے فن تعجب فاجب القول ہوں آئزہ کنہ تو آئزنا رفیق الایک الزین کفر او بے اصل میں یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا رب کی قدرت کا انکار کر رہے ہیں آخرت کا انکار کر کیسے ہو سکتا ہے کیا مطلب ہے کیا اللہ نہیں کر سکتا تو اللہ کیا اللہ کن ہونے کا انکار ہے اللہ کلین کفرو بے وہ اولا کلغلال وقت عناقین اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے گردنوں میں توف پڑے ہوئے ہیں وہ کا صاب اور یہ جہنمی ہے اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے وہ استاد سیتے قبل حسن اور یہ جلدی بچا رہے ہیں آپ سے برائی کی بھلائی سے پہلے وہ جو کہتے تھے بڑی ہی جسارت کے ساتھ جھٹائی کے ساتھ لے آئیے عذاب لے آئیے عذاب تو برائی باندھ رہے ہیں وہ قدخلت اور ان سے پہلے بہت سی مثالیں گزر چکی ہیں بہت سی قومیں ہلاک ہو چکی ہیں وہی نرب کا رزو وفرت اور یقیناً آپ کا رب جو ہے وہ لوگوں کے حق میں معاف کرنے والا ہے وہ دیر لگا رہا ہے وہ تاخیر کر رہا ہے وہ اس طرح کا حصری بول نہیں دکھا رہا یہ اس کی نرمی ہے اس کی شان غفاری ہے اللہ ظلم ان کے ظلم کے باوجود اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو معاف کر رہا ہے وہ نربک اللہ شرید اور یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کا رب جو ہے وہ پھر سزا دینے میں بھی سخت ہے وہی اکول النزی القر المزلہ وہی ایک ہی وہی ایک دلیل ان کے پاس جو رہ گئی تھی جس کے سوا کوئی اور دلیل نہیں تھی اور وہ کہتے ہیں یہ کافر کیوں نہیں اتاری گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے کوئی حصہ موجودہ کیوں نہیں دکھایا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم ان نما تمنظر ووم تو اے نبی آپ جان لیجئے آپ ہیں بس خبردار کرنے والے آپ ہیں بشیر ہیں نذیر ہیں آپ کا کام تبلیغ ہے ابلاغ ہے تذکیر ہے باقی ہر قوم کے لیے ہم نے حادی بھیجے ہیں اسی طرح آپ کو ہم نے ان کے لیے بھیجا ان کی ہدایت کے لیے اللہ یعلم و ماتحمد و کل عنسا اللہ خوب جانتا ہے کہ ہر مادہ چاہے وہ حیوانات میں سے یا انسانوں میں سے وہ کیا اٹھائے ہوئے ہیں اس کے رحم میں کیا ہے وہ ماتید الرحام وما تزداد اور جو سکرتے ہیں رحم جو ہیں وہ سکرتے بھی ہیں اور پھیلتے بھی ہیں جب رحم جب حمل ہوتا ہے جیسے بچہ بڑھتا ہے تو وہ رحم جو ہے پھیلتا ہے اور جب وضح حمل ہو جاتا ہے پھر وہ رحم سکڑتا ہے وہ کل و شعیب اور ہر چیز اللہ تعالی کے ہاں ایک اندازے کے مطابق ہے یہ ایک بال ٹپ نہیں ہو رہا ہے ہر چیز کا ایک قانون اور قاعدہ مقرر ہے عالم الغیب میں وہ کبیر المتعال وہ جاننے والا ہے پوشیدہ کا بھی اور ظاہر کا بھی جو سامنے ہے اس کا بھی اور جو چھپا ہوا ہے اس کا بھی الکبیر ہے بلکہ اللہ کے ناموں میں سے المتکبر بھی ہے المتکر یہ سورہ حشر میں آپ پڑھیں گے اور وہ المتعال ہے بہت بلندی والا بلند ہونے والا سواؤ من کمن القول و من جاہرا بھائی تم میں سے برابر ہیں وہ لوگ جو اپنی بات چھپاتے ہیں دل میں اور وہ کہ جو ظاہر کرتے ہیں وہ من ہوا مستقبل مل اور وہ کہ جو رات کے وقت چھپتا پھر رہا ہے وہ سارے مم نہار اور وہ کہ جو دلوں میں گردریوں میں پھر رہا ہے یعنی اللہ کے علم کے اعتبار سے تمہارا چھپانا تمہارا عام کرنا تمہارا چلنا پھرنا رات کو کہیں سونا یہ ساری چیزیں اللہ کے برابر ہیں اللہ کے عید ہر وقت آنے واحد میں تم ان کے سامنے موجود ہو اس اس کے دار نے لہو کر رکھے ہیں تمہارے ان کے سامنے خلقے ہی اور اس کے بھی وہ اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورہ نام میں آیت نمبر ملک میں یورسل حافظ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنے طرف سے محافظ بھیجتا ہے وہ یا کہ باڈی گارڈ اللہ کی طرف سے جب تک موت کا وقت نہیں آیا ہے فرشتے ہماری حفاظت کر رہے ہیں کہ ابھی ان کا مہلت ہے اور ابھی ان کے امتحان کا وقت ہے لہذا وہ حفاظت کرتے لہو وقت باتوں میں میں نے یہ دہ ہے انسانوں کے سامنے بھی ممن خلفی ان کے پیچھے بھی یا تو اس کی نگہبانی کرتے ہیں من مین اللہ اللہ کے حکم سے ان لاغیر ماب قومن حتّر ماب عرف سین یقیناً اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا جو بھی کچھ ہوتا ہے اس قوم کے ساتھ جب تک کہ وہ نہیں بدل دیتے جو کچھ ان کی جانوں میں ہوتا ہے جو کہ ان کے دلوں میں ہوتا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا آپ کی باطنی کیفیت بدلے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آپ کے ساتھ معاملہ تبدیل ہو جائے گا وزار رضومی سون فلاں مردہ رہو اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے لیے کسی بری شے کا فیصلہ کر لیتا ہے یعنی سزا کا عذاب کا پھر اس کو لوٹانے والا کوئی نہیں ہے وہ ماں من نہیں مموال اور نہیں ہے کوئی بھی ان کے لیے اللہ کی طرف سے مددگار وہ لگی یوری کو مل بڑ وہی ہے جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی جب چمکتی ہے خوف سے بھی اور ڈر سے بھی ہو سکتا ہے کوئی طوفان ہو کوئی بہت بڑی آفت آ رہی ہو لیکن یہ کہ تمہ بھی ہے بارش ہو ہماری فصلیں لہلانے لگے تو بال ماں بہن خوف و رجا و یوں اس صحابت سے کال اور وہ اٹھاتا ہے بڑے بھاری اور بوجھل جو بادل ہیں وہ یہ سب بھی اور رات جو ہے جب کڑک ہوتی ہے تو وہ بھی در حقیقت اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے اور اللہ کی حب کر رہی ہوتی ہے بول ملائے کا اور اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ بھی اللہ کے در سے اس وقت حمد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں وہ یوسل السوائے اور پھر وہ کڑک دار بجلیاں بھیجتا ہے پیوسی بہ بیہ مینشا جاد اور پھر وہ ڈال دیتا ہے اور بجلیوں کو بجلیاں گرتی ہے جس پر اللہ چاہتا ہے احماد النق اللہ حالانکہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں وہ ہوا شدید المحال اور یقیناً اس کی پکڑ بہت سخت ہے لہو دعوت الحق اس کا پکارنا حق ہے دو معنی اس کے ہیں یعنی اس کو پکارا گیا گویا کہ ایک واقعی ہستی کو پکارا گیا جو سننے والی ہے اور اس پر قادر بھی ہے کہ تمہاری دعا کو سنے اور قبول کرے باقی کسی اور کو پکارا جا رہا ہے نہ کوئی سن رہا ہے تمہاری ساری دعائیں جو ہے وہ دعا القافرین اللہ فی زلال وہ تو ادھر ادھر بکھر رہی ہے کوئی سننے والا ہے ہی نہیں تمہارے بن قسم کے وہ معبود ہیں یا فرض کیجئے کہ اگر فرشتوں کو پکار رہے ہو یا اولیاء اللہ کو پکار رہے ہو نبیوں کو پکارے پکار وہ بھی نہیں سن رہے تو تمہاری وہ ساری پکاریں جا رہی ہیں بیکار رائے لہو دعوت الحق ہاں اس کو پکارنا جو ہے وہ حق ہے اس کو پکارا جائے تو یقینا اللہ سنتا ہے اور ایک یہ بھی ہے کہ جو وہ پکار رہا ہے جس بات کی وہ دعوت دے رہا ہے وہ حق ہے لہود دعوت الحق وہ دعوت دے رہا ہے کہ میری بندگی کرو میرے کام پر چلو وزین یدو مِن مندو نہیں نہ یس تجیب نہ اور جن کو یہ پکار رہے ہیں اس کے سوا وہ ان کو نہ سنتے ہیں نہ ان کی دعا کو قبول کرتے ہیں بے شعی اللہ کباسطن سوائے اس کے کہ ان کی مثال اس شخص کیسی ہے کہ کوئی شخص ہاتھ پانی کی طرف بڑھا رہا ہے کہ وہ پانی جو ہے اس کے منہ تک پہنچ جائے وہ ماہ رہی اور وہ پانی اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں ہے جیسے یہ کاریہ آبش ہے پانی آپ لیں گے چلی میں منہ میں ڈالیں گے صرف ہاتھ کے بڑھانے سے تو پانی نہیں آ جائے گا جیسے یہ کاریابش ہے ایسے ہی اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا کاریابس ہے مما دعل کافرینا اللہ سے الفاظ بھی آ اور یہ جو پکارنا ہے ان کافروں کا جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں یہ صدا بے سہرا ہے لا حاصل ہے زلال ہے گم ہو جانے والی دعائیں ہیں. ولی يَسْجُدُ یشد و منفی اسلام آباد و اللہ ہی کے سامنے سرب سجود ہوتی ہے ہر شے اور ہر کوئی جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے تو وہ کر رہا آم کے ساتھ بھی اور مجبوراً بھی وہ اور تمام اشیا کے سائے بھی اسی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں بالغدم و صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی صبح کے وقت مشرق کی طرف سے سورج نکلا ہے تو گویا کہ سایہ پڑا ہوا ہے زمین پر وہ سیدا کر رہا ہے شام کو مغرب میں سورج ہے تو سایہ جو ہے پھر سجدہ کر رہا ہے اللہ کی طرف اشرق کی طرف یہ آئے سجدہ ہے سجدہ کر لیا رب سبابات و ان سے پوچھئے کون ہے آسمان اور زمین کا مالک بول اللہ کہیے اللہ ہی ہے وہ رفتخت تم بندو نہیں اولیا اللہ نفر والا برا تو کہیے کہ کیا تم نے اس کو چھوڑ کر ایسے ولی بنا لیے ہیں حمایتی بنا لیے ہیں معبود بنا لیے ہیں جو خود اپنے لیے بھی کسی نقصان کا اختیار نہیں رکھتے بول ہل استوی عامہ البسی کہیے ان سے کہ کیا برابر ہے اندھا اور سمکھا دیکھنے والا ام حل تستویل ظلمات و یا کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھیرے اور روشنی ام جاللہ شرکا کیا انہوں نے اللہ کے لیے ایسے شریک ٹھہرا دیے ہیں خلق کا خلق ہی جنہوں نے اللہ کی طرح کی تخلیق کی ہے فتشا بال خلق تو یہ جو خلق ہے ان پر متشابہ ہو گئی ہے کہ کون سی تخلیق اللہ کی مانے کون سی تخلیق کسی اور کی مانے جو کہ وہ مانتے تھے کہ تخلیق کل بکل اللہ کی ہے جان شرکا خلق کا خلق ہی تشاب حل خلق اللہ خالق و کل شہ کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے خالق ہر شے کا وہ بہو اللہ اور وہ ہے اکیلا تنگا اور چھایا ہوا زبردست اندر سمائے مان فسال پاؤ دیا تم اس نے پاسمان سے پانی برساتا ہے بارش برساتا ہے تو پھر تمام وادیاں بہنے لگتی ہیں کیونکہ اکثر و بیشتر علاقہ جس میں قرآن نازک ہوا میں نے آپ کو بتایا وہ حجاز کا تھا حجاز میں پہاڑی سلسلے ہوتے ہیں جب بارش ہوئی تو پہاڑوں کی رینج کے درمیان وادیاں ہیں پھر وادیوں میں پانی جو سیلاب آتا ہے سالت اور تمام وادیاں جو ہیں وہ بہ نکلی سیلاب کے ساتھ بے قدر اپنی اپنی وسعت کے مطابق کسی وادی کا کیچمنٹ ایریا زیادہ ہے تو زیادہ زوردار سیلاب آ جائے گا کسی کا تھوڑا ہے کیچمنٹ ایریا تھوڑا سیلاب آئے گا فہتمن سیر و زبریا اور جب یہ سیلاب آتا ہے تو وہ اپنے اوپر ایک جھاگ سا اٹھا لیتا ہے وہ جھاگ اوپر اٹھ رہا ہے جھاگ جو ہے نظر آ رہا ہے بہت کچھ حالانکہ ہے وہ جھاگ اس کی کوئی حقیقت نہیں ممی اما یونا اور یہ جب آگ پر تپاتے ہیں جھاتوں وغیرہ کو کہ وہ زیور بنانے کے لیے یا کوئی اور ساز و سامان بنانے کے لیے تو جب آگ کے اوپر ان کو تپایا جاتا ہے تو وہاں بھی اس آگ اس کے اوپر بھی جھاگ پیدا ہو جاتا ہے اسی طریقے کا ٹکراتا ہے اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں اس طرح اللہ ٹکراتا ہے یا اسی طرح اللہ تعالی حق و باطل کی مثال بیان کرتا ہے تو یہ جو اوپر کا ہوتا ہے جھاگ وہ تو پھر خوش ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اور جو شہر لوگوں کے لیے مفید ہوتی ہے پانی مفید ہے جو نیچے ہے نظر نہیں آ رہا اوپر جھاگ نظر آ رہا ہے نیچے پانی ہے مفید شہر تو پانی ہے وہ زمین میں جذب ہو جاتی ہے وہ ٹک جاتی ہے اسی طریقے سے جو اوپر جھاگ آ گیا کوٹالی کے اندر وہ جھاگ تو ظاہر ہو جائے گا وہ میل کچیل ہے جو اصل سونا ہے وہ نیچے ہے وہ اما مایم فاسفیب اللہ اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے یہ مقام اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس میں جو ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم کا فلسفہ ہے مارکس کا اس کا جتنا حصہ صحیح ہے وہ یہاں قرآن مجید میں اس آٹھ میں موجود ہے یہ جتنے بھی نظریات ہیں جدید دور کے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو صد فیصد غلط ہو چاہے ڈاروین کا نظریہ ہو اور چاہے فرائیڈ کے نظریات ہوں چاہے مارکس کے نظریات ہوں اس میں گڑمٹ ہے غلط اور صحیح تو جہاں تک ڈائلیکٹیکل میٹریلزم کا یہ فلسفہ ہے کہ ایک شہ معاشرے میں پیدا ہوتی ہے وہ داوا بن جاتی ہے اس کا ربدیابل پیدا ہوتا ہے ٹکراتے ہیں ان کے ٹکرانے سے نئی شکل پیدا ہوتی ہے وہ اب سنتھیس ہے ایک بہتر شکل وجود میں آ جائے گی لیکن یہ سنتھیس بھی کامل نہیں ہے اس کے اندر بھی کوئی لکش ہے لہٰذا پھر اب یہ سنتھسس بن جائے گا اس کے ہی کوک سے ایک تھیسز جو پھر جنم لے لے گا پھر یہ سنتھس ٹکرائیں گے پھر سنتھیس ہوگا اس طرح درجہ بدرجہ چیز جو ہے آگے بڑھتی جا رہی ہے اس تصادم میں جو شہ لوگوں کے لیے انسانوں کے لیے مفید ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے اور جو شے مفید نہیں ہوتی وہ ختم ہو جاتی ہے یہ پوری تھیوری ہے لیکن چونکہ اس میں سارا معاملہ ہے مادے کا روح اور اس کی حقیقت یہ ان لوگوں کے سامنے سرے سے ہے نہیں اس حوالے سے ہی ساری گمراہی ہو گئی دارمین کے نظریے میں اسی حوالے سے ساری گمراہی ہو گئی ہے فرائٹ کے نظریے میں اسی حوالے سے ساری گمراہی ہو گئی ماسک کے نظریے میں لیکن یہاں بھی دیکھیے جیسے کہ سورہ انبیاء کے آج نمبر اٹھارہ میں آیا ہے بل نقض و بالحقاطل فید بہ ہم دے مارتے ہیں حق کو باطل پر تو باطل کا وہ بھیجا نکال دیتا ہے فائدہ ہوا ظاہر اور باطل جو ہے پھر وہ غائب ہو جاتا ہے باطل کی حیثیت یہ ہے تو یہ ٹکراؤ جو ہے حق و باطل کا اور خیر و شر کا شاکش جو ہے یہ ہو رہی ہے تو اس میں بھی ایک حد تک بات صحیح ہے کہ تدریجاً پھر جو نسل انسانی ہے وہ تمدن کے ارتقاء کے مراحل وہ طے کر رہی ہے اور رفتہ رفتہ بہتری کی طرف آ رہی ہے جس کو اقبال نے کہا ہے کہ ہر کوجا بینی جہان کہ از خاکش برویت آرزو یا دور مصطفیٰ ارا بحا یا ہنوز اندر تلاش مصطفی یہ جو سوشل ایولیوشن ہے یہ خود رفتہ رفتہ اسی راستے پر بڑھ رہا ہے جس راستے پر کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سے چودہ سو برس ایک ہی چھلانگ میں نو انسانی کو پہنچا دیا تھا رب الحسن جو لوگ اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں قبول کرتے ہیں اپنے رب کے احکام کو ان بھلائی ہے بلدین نمبست تجیب لہ اور جو لوگ اس کی پکار پر لبیک نہیں کہتے لہو ان لہو معافی لفظ جمیش لہو معی اگر ان کے پاس کل زمین میں جتنا ساز و سامان ہے دولت ہے وہ بھی ہو اور اتنا ہی اور بھی ہو تو وہ سارا بھی وہ فریے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے وہ لائے کا لہم سول حساب ان کے لیے یقیناً برا حساب ہے یعنی حساب سے جو نتیجہ ان کے حق میں نکلنے والا ہے وہ بہت برا ہے وہ مابا جہنم ان کا ٹھکانا جہنم ہے وہ بے اثراد اور وہ بہت برا ٹھکانا ہے اف یا حق کو کیا بھلا وہ شخص جو یہ جانتا ہے جسے یقین ہے کہ اے نبی جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نادر کیا گیا ہے وہ حق ہے کمن و آما کیا اس جیسا ہو جائے گا جو اندھا ہے جسے نظر نہیں آ رہا ان الباب یقیناً سبق حاصل کرتے ہیں نصیحت اخذ کرتے ہیں وہی جو عقل والے ہیں ہوش مند ہیں اللہ جی اب یہ وہ الفاظ آ رہے ہیں جو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھے ہیں وہ لوگ کہ جو اپنے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اب وہ عہد جو ہے ایک عہد الست ہے جو ہم کر کے اس دنیا میں آئے عالم ارواح میں پھر وہ عہد جو بھی ہر مسلمان امت نے کیا ہے میساک میساک شریعت جو ہے اللہ کے ساتھ کیا ہے ہر بندہ مومن جو عہد کرتا ہے ان اللہ من یہ سارے عہد ہے درجہ بدرجہ اللہ جینا یوفونہ بیاہ ہے جو لوگ کہ اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہدوں کو پورا کرتے ہیں ولا تعین قون اور وہ اللہ سے کیے ہوئے اپنے وعدوں کو اور قول و قرار اور عہد کو توڑتے نہیں ہیں وزین یسر الما امر اللہ بھائی صلاح اور واقعی وہ لوگ کہ جو, جو جوڑتے ہیں ملاتے ہیں وہ چیز جس کی اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے ملایا جائے یعنی سلائے رحمی وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ میں ربہ ہوں اور ڈرتے رہتے ہیں اپنے سے وہ یقاف رسول اور وہ ڈرتے رہتے ہیں حساب کی برائی سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دن کے حساب کتاب کے نتیجے میں ہمارے لیے شامت آ جائے وَالَّذِينَ نظیر صبر اگت اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے واقع صلاطہ اور نماز قائم کی وانفقو بھی میں رض نہ اور خرچ کیا اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا تھا پوشیدہ طور پر بھی چھپے ہوئے بھی اور اعلانیہ بھی بدرع الب الحاق نقصہ یہ اور وہ کوئی برائی ہوتی ہے تو اسے بھلائی سے دور کرتے ہیں برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے بلکہ کوئی شخص برائی کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تاکہ اسے کوئی شرم آئے اور اس کے اندر سے بھی کوئی اگر سوئی ہوئی نیکی ہو تو وہ جاگ جائے الاحم عار یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے یعنی بہت اچھا ہے اللہ مربن بلحم اللہ مربنِ